اوض باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزیہی ونفسیہی ونفسیہی یسآلونکا ماذا احل لکم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجواری مکلدین تعلمونہن مما علمہم الله کاب اللَّهَ اللَّهَ کا آپ سے پوچھتے ہیں ماد اہل راہ کہ ان کے لیے کیا حلال ہے دیجیے تمہارے لیے باقیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں وہاری اور شکاری جانوروں میں سے جو تم نے سدھائے ہیں مکلوی بینا جنہیں تم شکاری بنانے والے ہو تو علی مون ہمہ تم ان کو سکھاتے ہو مما اللہ محب اللہ اس میں سے جو تم کو اللہ نے سکھایا فکلو تو کھاؤ مما ام سکنا علیہ اس میں سے جو وہ تمہاری خاطر روک کر رکھیں رسم عليه اور اس پر اللہ کا نام ذکر کرو اللہ اور اللہ سے ڈرو یقیناً اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والا ہے گزشتہ آیس میں آیت نمبر تین میں اللہ سبحانہ و تعالی نے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 سکھی زبان میں اس اصول کو کہتے ہیں السلو فل کہ چیزوں میں اصل ہے واحد اصل اصول اور قانون یہ ہے کہ کھانے پینے کی ہر چیز حلال ہے اللہ کے کسی کے حرام ہونے کی کوئی دلیل آ جائے فی فل اشیا الحت اصل ہے یعنی کھانے پینے کی تمام طیبات صاف ستھری چیزیں حلال ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ طیبات نہیں پاکیزہ نہیں لوگوں نے پوچھا ان کے لیے حلال کیا ہے چوکوں کی بات تو آ گئی ان کے علاوہ اور کیا کچھ حلال ہے اللہ نے کیا کہا تمہارے لیے تمہارے لیے جو جو چیزیں حرام کی گئی وہ صاف ستھری ہیں جیسے کچلی والا درندہ پنجے سے شکار کرنے والا پرندہ یا جن کا نام لے کر شریعت نے حران قرار دیا ہے جس طرح کتا ہے چوہا ہے چیل ہے معروف کوا جو ہمارے یہاں ہم پایا جاتا ہے جس کی گردن سفید ہوتی ہے ان کا نام لے کے شریعے تم نے ان کو تھا ہا... یہ بھی پاکیزہ نہیں تو یہ جو اللہ تعالی نے کہا ہے وہ ہر چالا قبوت تمہارے یہ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 پیر سے کیا گیا شکار آپ کے پہنچنے سے پہلے قتل بھی ہو جائے رمق جان کی اس میں باقی نہ ہو تب بھی وہ آپ کے لیے حلال یہی جی حکم شکار کے لیے سکھائے گئے تیار کیے گئے ان جانور اور پرتوں کا ہے اور اگر بندہ یعنی کہ اس کو زندہ حالت میں پا لیتا ہے تو پھر اس کو ذمہ کر لے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 ان اللہفاب ہے اللہ تعالیٰ علیم الفطمۃ آج کے دن تمہارے لیے چیزیں حلال کی گئی ہیں وطعین اور ان لوگوں کا کھانا جن کو کتاب دی گئی وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے وطا عام وم شکل اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے بالمس مینار اور تمہارے لیے مؤمنہ پاک دامن عورتیں حلال ہیں یعنی ان سے نکاح کرنا بل مخصا نات مین اللہ دین اوت اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی کہ را آتے تم ہنا جب تم ان کو ان کے حق مہر دے دو مخت نینا غیر مصافین اس حال میں کہ تم نکاح میں لانے والے ہو نہ کہ بدکاری کرنے والے ولا متقدان اور نہ ہی چھپی آشنائیں خفیہ آشنائیں بنانے والے میں یقر بل اور جو کہیں انکار کرے ایمان سے ایمان سے انکار کرے گا قدھا بھی تو تو یقیناً اس کے عمل پر باد ہو گئے وہ ہوا فی الآرا کی من القاطرین اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں نقصان پانے والوں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 اور دم مخصو کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس لیے ایسے جانور کا گوشت کھانا درست نہیں ہے اگر صحیح ذما کیا ہوا ہو تو پھر تمہیں اہل کتاب کا کھانے کی رخصت اور اجازت ہے اہل کتاب کا زبیحہ کھانے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے کہ خیبر کی فتح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو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 لی گئی تھی یہودیوں سے حاصل ہوئی تھی بخاری مسلم کے اندر یہ احادیث تفصیل کے ساتھ موجود مگر جو چیزیں ہماری شریعت میں حرام ہیں جیسے مردار خون خنجیر کا گوشت وغیرہ اگر یہ چیزیں یہودوں نے سارا کے افطر خان پر ہوں تو اب یہ کہہ کر کہ یہ پہلے کتاب کا کھانا ہے آپ میں کھا سکوں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 بدکاری کے لیے نہیں والدان اور خفیہ دوستیاں نہیں لگانی چھپی آشنائیں بھی نہیں بنانی یہ ایک موتا سا اصول ہے نکاح کے لیے شریک دونوں یعنی لڑکا اور لڑکی جن کا نکاح ہونا ہے وہ دونوں مومن ہو محدود ہو ہاں. لڑکی کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے ہو تب بھی نکاح جائے دونوں کے دونوں محسن ہوں پاک دامن ہو اگر ان میں سے ایک شرط بھی مفحود ہو تو نکاح نہیں ہوتا ہمارے یہاں تو معاشرے میں چلتا ہے نا کہ بس دو لڑکا لڑکی نے آپس میں رنا کیا اور بعد میں کاچر ہوگی بس ٹھیک ہے ان کا نکاح کیا تو جاننی کا نکاح نہیں نہ زانی کا نکاح زانیہ کے ساتھ ہے نہ زانی کا نکاح محسنہ کے ساتھ ہے نہ زمیا کا نکاح زانی کے ساتھ ہے نہ ہی زامیا کا نکاح کسی محسن و پاک دامن مرد کے ساتھ ہاں یہ زنا سے کریں توبہ توبہ قائد ہو جائے اور ان کی توبہ معروف ہو جائے کہ اب واقعہ کرنی ایسی حرکتوں سے بعد آ چکے ہیں توبہ کر لیے اس کے بعد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 میں یقفر بن ایمانی فقدابی کہ اور یہ اللہ تعالیٰ نے تنقید کی ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح صرف جائز ہے مستحسن اور مستحب نہیں صرف جواز ہے مستحثن اور مستحب میں عورتوں سے نکاح کرنا ہے یعنی کوئی بات باعث ثواب اور اچھی چیز نہیں ہے یہ